تو اللہ الرحمن الرحیم امبیاباد آہلا کی وجہ سے اور ہر فتنے فساد سے جو آج کل دنیا میں شریر لوگوں کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں کے شر سے جو سراپا شر فساد اور دہشت گرد ہیں اور دعویٰ ہے ان کا انسانیت کے علم بدداری کا ایسے بد عقل لوگوں سے میں پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں کے شر سے وزیر سامین آج کل مشہور کہاوت ہے کہ جب تک بندہ خود نیک عمل پر پوری طرح پیرایا نہ ہوئے دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں کر سکتا جب تک برائی سے خود با خود پوری طرح روک نہ جائے دوسرے کو برائی سے روک نہیں سکتا اس کے بارے میں حدیث اور پران کی روشنی میں میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو صاف کروں گا اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف کچھ اشعار ایسے ہیں بزرگوں کے اردو کے فارسی کے وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا آپ کو پہلا شعر ہے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے قانون کافر وہی لوگوں شریر لوگوں کا یہ طریقہ ہے بدماش لوگوں کا طریقہ ہے کہ باوجود ننگے ہونے کے اپنے آپ کو لباس والا کہنا یہی بہت بدماشی ہے کہ اپنے جرم کو تسلیم نہ کرنا قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے ان بدماشوں کا ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے شاو کا ہے انگریزی کا نام مسلمان ہے کیا بتاؤں کیا کہوں کہ کتنا کم عرفان ہے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 بہن سالموں نے ان پر کوئی کنٹرول نہیں کیا عوام کا خون نوچنے کا کام جو تھا اس حکومت کا عوام سے کوئی تعلق ہے نہیں نہ اجنسیوں کا اس ظلم سے تعلق ہے راشی مہنگا ہو اگر ارے رشوت امل الجرائم ہے ان پاگلوں سے پوچھو قبض امل الامراض ہے ظالم رشوت امل الجرائم ہے تمام جرموں کی ماں رشوت ہے اور تمام جرموں کی ماں جو ہے یا بیماریوں کی ماں جو ہے وہ قبض ہے ٹھیک ہے بات غلط ہے ہیں جرائم کو روکنے والے ارے جرائم تو جو پیدا کر رہی ہے وہ تو سور خود رکھ رہے ہیں راشی مہنگا ہو اگر لاکھ مانگ لے دو لاکھ مانگ لے خون چوس لے نہ ادھر ایجنسیاں جا کے جاتی ہیں اس ظلم کو روکتی ہیں جو دہشت گردی کے ہیں، تقریب کاری کو روکنے کے لیے پھر رہے ہیں ارے بولے تمہیں کیا پتا بے وقوف ہو اسلامی تعلیم سیکھو تمہیں پتہ لگے کہ تقریب کاری کیا شہ ہے دہشت گردی کی ماں بھی رشوت کیونکہ دہشت گردی پہلے اسے بربریت کہتے تھے اب دہشت گردی کہتے ہیں ارے ظالم دہشت گردی کا پہلا جو ہے ڈاکہ پھر اس میں بڑی دہشت گردی مال لوٹنا اس سے بڑی دہشت گردی جان سے مار دینا اور ظالم اس سے سب سے بڑی دہشت گردی کسی مسلمان کی عزت لوٹ لینا <تصفح> <تصفح> مسجدوں میں جنسیے والے آئے ہوئے ہیں اور ظالموں نے جو کہا ہے یہودی نے کہا ہے مولوی خراب ہیں اس لیے یہ یہودیوں کے غلام ہیں انہیں بھی دھیان ادھر ہے ادھر ظلم پر رشوت پر ہر جگہ موڑ پر ڈاکو کھڑے ہیں دن کا ڈاکہ مار رہے ہیں زہر سراہنے لوٹ رہے ہیں کوئی ایجنسی والا ادھر جائے گا ہی نہیں آئے گا تو مسجد میں آئے گا کیونکہ اپنے باپ نے کہا ہے کہ دہشت گردی مولوی میں ہے ارے تمہیں پتہ ہے سو مولوی اکٹھا ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتے کرا سکتے ہیں کہو کرا سکتے ہیں تو بولو تو صحیح یار سو مولوی کٹھا ہو ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتے اور ایک حاکم سیدھا ہو جائے تو پورا علاقہ سیدھا ہو جائے گا عوام سے محبت ہو تو, تو حاکم کو سیدھا کرو انا سولہ دینے ملو کے ہم مولوی ہم نہیں ہے پھر دہشت گردی دہشت گردی اصل پر ہے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا ایمان سے کہ بھو بیوکوف جو پوچھو کہ سو بندہ ایک طرف ہو ایمان سے کہو بھائی سو بندہ تولی بلیڈر نے کہا کہ ہمیں اپنے غلاموں کو غلام حکومتوں کو ٹونی بلیڈر نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہمیں ساتھ دیں اے واشی درندہ سور اللہ نے تجھے دہشت گرد کہا فرمایا ہے دہشت گردی اسامے کے خلاف تھے اسی لاکھ عوام مار دی سورو وہ کون سے دہشت گرد تھے ارے مان سے سوچو عراق میں دہشت گرد عوام صدام کو قرار دیا جو اپنے گھر بیٹھا ہے جو بہل سے بہل و کتے کی طرح آ کر گھر والے کو مار رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں اسی لاکھ عوام مار دی بچے مار دیے عورتیں مار دیں مرد مار دیے وہ سورو یہ کون سی دہشت ہے تم اسی بے گناہ کو مار دیا تم تو ہو دنیا کے بڑے دہشت ہو اور تم سنو تم ان سال میں اپنے لوگ غلامی حکوم سے مدد چاہتے ہو اور ہم تمہاری دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اللہ سے مدد چاہتے ہیں اللہ! ان بے وقوفوں کو دہشت گردی کا کیا پتا ہر موزے میں دس ڈاکے لگ رہے ہیں ہمارے علی پور میں ہمارے درمیش نے بتایا کہ اس کے مامے کے گھر آئے دہشت گرد دس دس بارہ بارہ سال کی عزت کی لوٹ لیا اور تم اور وہ کہتا ہے وہ تین دن سے خون بہا رہی ہیں اٹھ نہیں رہی یار سے پوچھو کہ ظالمو تم طاقت جو ہے تم تو ننگے ہو کر کہو ہم, ہمیں لباس ہے تم اپنی طاقت کیوں انصاف تو تمہیں ہے نہیں عقل تو تم میں ہائے نہیں سو آدمی ایک طرف کھڑا ہو ایک طرف ایک کلاشن کوپ والا کھڑا ہو داشت کس کی پڑے گی بولو صحیح اگر کلاشن کوپ لے لیں داشت رہے گی تو این بولی بے وقوفوں کو کہنے دو پاگلوں بے وقوفوں کوئی آدمی دہشت گرد نہیں دہشت اصلے میں ہے اسلح داشت ہے اور دہشت گرد بھی بنا دیتا ہے کیا کریں یار اللہ سے پناہ مانگو ایسے پاگل ہمارے حکمران ہو گئے کو گناہوں کی شامت ہے کہ بش جیسا ظالم ٹونی بلیڈر جیسا پد کل ظالم اب وہ دنیا کا المدار بنا ہوا ہے انسانیت کا اور ان کے لونڈے جو حکومتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں جیسے وہ پاگل ایسے یہی یہ بھی پاگل مل گئے تو دنیا میں ایمان سے ہم چور کرتے تھے بھاگ جاتے تھے جس کو تماچا مارو اٹھ نہ سکے بستی میں چلا جاتا ہے ظالم و اصلہ دہشت گرد ہے ایک ملک میں ایک بادشاہ آتا ہے جیسا بے وقوف کتا جس کو کاٹتا اس کو قتل کر دیتا چھتے کتے کو کچھ نہ کہتا تو چھتے کتے ہی بڑھتے گئے کیسے بند ہوتے یہ وہی ہیں ارے اصلہ ختم کر دو دہشت گردی ختم ہو جائے گی ایمان سے جس کے پاس یہ حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے ہم بے کو نہیں مناتے سکول والوں کو وہ تو پاگل ہی ہیں ہم ان کو کیا منائے اندھے ہیں ظالم ہیں وشی ہیں درندے ان کو ہم سمجھ لوگوں کو منانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اصلہ ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے شاید صحیح شاید ہے غلط ایمان سے کہو بھائی کلاشن کو والا دہشت گرد ہے جس کے پاس ایٹم رکھے ہیں بڑا دہشت گرد سورتوں ہے جو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بام بچے بوڑھے اور تم مردوں مواصلات پر مار رہا ہے مول توڑ فوڑ کرتے ہیں مواصلات کا نقصان درختوں کا دکانوں کا کپڑوں کا وہ سور جتنا مواصلات کا نکان برطانیہ اور امریکہ تم نے کیا سور دنیا میں کسی نے نہیں جہاں تم جنگ کرتے ہو زمین بھی قابل کاشت نہیں رہتی لانتی ہو, تم کہتے ہو کہ مواصلات مولوی خراب کرتے ہیں اور تمہارے غلام جو ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے تو ایمان سے کہو حکومتیں جو برطانیہ امریکہ کے ساتھ ہیں وہ دہشت گرد کے دوست ہیں یا دہشت گرد کے دشمن ہیں تو وہ کیسے دہشت گردی کا سمجھ نہیں آتی یار ایسے بے وقوف میں گزارنے کے لیے اگر خودکشی ہو جائز ہوتی تو بندہ ایسی حکومت سے خودکشی ہی کر جاتا ایسی پاگل حکومت ایسی ظالم حکومت جسے پتہ ہی نہیں حکومت کیسے کی جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا اولو کولم سدیدی یوسل لکم آمالکم تم دوسرے کو اچھی بات کہو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال بھی سنوار دے گا اگر آمال اچھے ہیں تو یہ دوسرا سوال کیوں ہے کہ آمال سنوار دے گا معلوم کیا دوسرے کو اگر بندہ خود اچھا نہیں ہے دوسرے کو کنواں پڑا ہے خود کنویں میں گرا پڑا ہے وہ دوسرے کہتا ہے دھرنا یار کنواں ہے کیا اسے کہو گے یار خود کنویں میں پڑا ہے ہم بھی آتے ہیں کہو گے مان عقل مندی ہے ارے وہ خود تو کنویں میں پڑا ہے تمہیں تو روک رہا ہے حدیث پاک حضرت انش رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے یا رسول اللہ جب تک ہم خود نیک عمل پر پوری طرح عمل نہ کریں ہم دوسروں کو نیکی کا نہ کہیں جب تک ہم پوری طرح برائیوں سے نہ روکیں تو دوسروں کو برائی کا حکم نہ کریں یا برائی سے نہ روکیں فرمان رسول حدیث پاک امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے مکاش فتر میں آپ نے فرمایا اگر تم پوری طرح نیکی پر پابند نہیں ہو دوسرے کو نیکی کا حکم کرو اگر تم پوری طرح برائی سے تم پوری طرح برائی سے منحرف نہیں ہو تو دوسرے کو برائی سے روکو وہ قرآن ہو گیا یہ کیا ہو گیا حدیث ہو گیا تو یہ جو کا کہنا ہے ارے کیا ہے ہم خدا رسول کو حاکم نہیں سمجھتے ارے دین کی برائی کو ہم نقصان نہیں سمجھتے میرے ساتھ بات کر رہے تھے ہم قاتل کو جا رہے تھے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا جی جب تک خود کام اچھا نہ کرو دوسرے کو نہ کہو ہم نہیں مانتے جب گئے نا قاتل کے پاس اس نے کہا ایسا کرنا اگر تمہارا جھگڑا تمہارے ناک سے ابیل پڑے جھگڑا نہیں کرنا انہوں نے کہا یہ بہت ٹھیک کر ہے میں نے کہا کہ نہ مراد خود تو قتل کیا تم اس کی بات کیوں مانتا ہے جھگڑا کرنا ہے نہیں یار نہیں جھگڑے میں تو نقصان ہے میں نے کہا معلوم ہوا موجودہ حکومت سے تمہارا ایمان ہے موجودہ قانون سے بھی تمہارا ایمان ہے تم یہ کہتے ہو کہ وہ جیل میں ہے ہمیں تو جھگڑے سے برائی سے روک رہا ہے اس لیے تمہارا یقین خدا سے نہیں ہے نہ خدا کے قانون سے ہے ورنہ تم کہتے یار وہ جیسا ہے ہمیں تو سچی بات کر رہا ہے حق بات کر رہا ہے اور حق بات کرنا معمولی بات نہیں ہے ارے صحابہ جو تھے جب دین پر آتے میں باندھ دیتی تھیں ایک لڑکا تھا بڑا نیک روزانہ حق کہتا تھا اور پیٹ کر گھر آ جاتا تھا ماں کہتی تھی بیٹے اسے پوچھتی تھی ہر وقت پیار لیتی تھی تو کیوں پیٹا گیا اس نے کہا ماں میں نے حق کہا ہے اس نے کہا بڑے نام ہیں حق کہنے پر بھی پیٹتے ہیں میرے بیٹے کو مجھے لے جا تو وہ سنتا رہتا ایک دن اس نے کہا ماں حق کہنے کا یہی جب کہو گے تو پیٹے جاؤ گے اس نے کہا نہیں نہیں ماں اگر تو بجے تو تو مجھے گھر سے نکال دے گی اس نے کہا میں بیٹے کو پھر حق پر کیسی بات کر رہا ہے اس نے کہا اچھا ماں یہ بتا کہ باپ میرے کو دو سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہار سنگار تو کس لیے کرتی ہے اب اس نے یہ کہا جوتا اٹھایا اور وہ آ اور ماں پیچھے خبردار گھر میں آیا تو ماں بس تو کہتی تھی پیٹ یہی حق کہنے کی یہی تو ہے حق کہو گے تو یہی پیٹ پڑے گی ماں حق کہتا ہوں لوگ مجھے پیٹتے ہیں جب تو مجھے ماں اب گھر سے نکال رہی ہے تو پھر وہ خاموش ہو گئی فکی ہے شہر بھی ہے راہ راہبانیت پہ مجبور شریعت میں مار کے ہیں دست بدست شریعت میں مار کے ہیں دست بدست حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید ال وہ ہے تمام شہیدوں کا سردار جس نے ظالم ظالم پاگل ہی ہوتا ہے جو الفاظ کہہ دو ارے ظالم حاکم کو حق کہا اور اس نے قتل کر دیا فرمایا وہ سید ال شہدا ہے ابول دردہ بین جرا آپ فرماتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی سید شہدا بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں جو ظالم حاکم کو حق کہے وہ اسے قتل کر دے وہ سید و شہدا ہے اللہ ابو زر غفاری اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارد کیا یا رسول اللہ مشرقین سے جہاد کرنے کے علاوہ کوئی اور جہاد بھی ہے فرمایا ہاں وہ ایسے ہیں لوگ جو زمین پر چلتے ہیں فرشتوں میں اللہ تعالیٰ عنہ پر ناز کرتا ہے فرمایا بہشت سوار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے جس طرح اللہ نے میرے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنوارا زمین پر چلتے ہیں شہدا سے افضل ہیں عرض کی یارسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا جو اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں اور اللہ کے دوست کو دوست سمجھتے ہیں وہ زمین پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں پر ان پر ناز کرتا ہے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسا علیہ السلام تم نے میرے لیے کیا کیا یا اللہ عالمین میں نے روزے رکھے نمازیں پڑھی زکات سارے نے کیا کہ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمائیے تم نے اپنے نہیں کیا میرے لیے کیا فرمایا میرے لیے کرو کہ میرے دشمن کو دشمن سمجھو اور میرے دوست کو دوست سمجھو اس میں ایک شیر اور بھی ہے کہ بینوں نے ملک موش اندرونے ملک شیر ہے تو بتا اب آپ کو تو کیسا حکمران ہے وہ بہر ملکوں کے تو چوہا ہے اور عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے تو ہمیں بتا دے یار کیسا حکمران ہے تو ایمان سچ چوہے وہ چوہے رام رام کر رہے ہیں ایسے وہاں سے وہ دھمکی کام دے نا ایسے کامتے ہیں یہ مولویوں کے عوام کے لیے شیر ہیں ظالم عوام کے ظلم کرنے والے کو چنگیز کہاں کہا گیا ہے بادر اسے کہا گیا ہے جنہوں نے بحر فتوحات کیا ہے محمد بن قاسم ارے ڈھےڑے ڈھےڑے اس بات سے پہلے بھی واقعہ آپ کو سنا مزید پھر یاد دیا نکال دوں علیہ رحمد نے کہا کہ ڈھےڑا تھا ڈھڈیڑا وہ پن پیڑ کر رہی ہے ہمارے وہ پڑ پیڑ کر رہا تھا چیڑی کو ادھر ٹھونک لگائے جس طرح ہمیں لگاتے ہیں ادھر ٹھونک لگائی ادھر تک جب ایسے کہ یہ شیر ہیں زمانے کے تو وہ پیڑ پین ٹھونگے مار رہا اب اوپر آیا باز اس نے کہا نہ مراد یہ کیا کر رہا ہے تو زیادہ بول رہا ہے رام رام رام رام جس طرح یہ کرتے ہیں رام ہم جی بہر تو سردار جی آپ کے در سے نہیں بولتے اپنے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ روپ نہ رکھ لے یہ وہی ڈڈیڑے ہیں ایمان سے ادھر تو کوئی زور نہیں ہمارے انہوں نے کندھے توڑ رکھے ہیں کندھے بڑے بہادر ہیں بابا یہ بڑے بہادر ہیں ان کی کوئی بہادری کا کہنا ہے دس لاکھ فوج کلاشن کو میزائل آئٹم پھر تم عوام پر اپنی طاقت آزماؤ ارے حکومت ہے ایمان سے اور عوام ہے چونٹی ارے جو شخص کیوں کو پیر سے دبا کر یوں اکیڑ کھڑے ایمان سے اور جیسا دنیا میں کوئی بے وقوف ہوگا اور جو چھوٹے بچے پر اس لیے ضمن یہ باتیں کرتا ہوں میں کہ سلادینیوبی اے ظالمو بیٹھے کوئی یہودیوں کو غلامو یہ سن لو کہ اسلام بہادر ہوتا ہے مسلمان بہادر ہوتا ہے سلاح الدین جنگ پر گئے کافر بیٹھے ہیں رائے اٹھو لڑو انہوں نے کہا تین دن ہو گئے راشن ختم ہے بادشاہ سلامت مارنا ہے تو مار دے ہم لڑ نہیں سکتے فرمایا ان سے لڑنا تو بوز دلی ہے تاریخ ہمیں بزدلی کے نام سے لکھے گی ارے ظالم کے نام سے لکھے گی مسلمان جو تھا اسلامی تعلیم پڑھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم پڑھا ہوا تھا یہودی بدر سے نہیں پڑھا ہوا تھا جو مدر سا پڑا ہوا ہوتا تو سب کو ایک بندہ بھیجتا سب کو قتل کر دیتا اور نعرہ لگا دیتا امریکہ میں پیچھے ہٹ گئے تین سو میل سفر کر گئے تین ایک مہینے کا راشن بھیجا کہ کھاؤ تم تب تم طاقتور ہو جاؤ تو میرے سے مقابلہ کرنا سبحان اللہ کہہ دو اسلام سبحان اللہ اسلام کی اہمیت پر بھی سبحان اللہ اور مسلمانوں پر بھی سبحان اللہ مسلمان کو تلوار مار رہا ہے تلوار روکی تلوار روک اس نے کہا کیوں تو مار رہا تھا تلوار روک اس نے کہا یا تیری تلوار ہے ٹوٹی ہوئی اور میری تلوار ہے سالم میری تو بوزگلی لکھی جائے گی اسلام میں مجھے تو لوگ بوزبل کہیں گے لیکن لوگ اس وقت سمجھدار تھے آج کے لوگ تو بے وقوف ہیں جب حکومت بے وقوف ہو تو بس ہر ایک بندہ انڈاس ہوا اس کے عقل نہیں ہوتا اس نے کہا یہ تلوار تو لے وہ مجھے دے اب مقابلہ کر وہ کلمہ پڑھ گیا اس نے کہا قربان اسلام کی اہمیت پر کہ تو سالم تلوار مجھے دے رہا ہے ٹوٹی لے رہا ہے واضمت اسلام پر اور واض مت مسلمانوں کی اس نے کہا مجھے کلمہ ہی پڑھا دے ان کو دیکھ کر تو ایمان سے مسلمان ہی رام رام کر رہے ہیں تو بہادر یہ بتاؤ اس نے تو ایک مہینے کا راشن بھیجا اور اس ان سوروں نے راشن بند کر دیا سارے ایمان سے کہو ان سوروں کو کہو یار کوئی کیا کہے مجھے تو نام ہی نہیں ملتا ارے سارے عراق کے دہشت گرد تھے عوام تم نے ان کا اقتصادی پابندیاں لگا کر ظالم و خوراک جو بند کر دی مجھے یہ بتاؤ بچے کا کیا گناہ تھا اور تو کا کیا گناہ تھا اور ان ظالم سوروں سے پوچھو امریکہ اور برطانیہ سے اور ان کے ماننے والوں سے پوچھو کوئی ہو کر جواب دے چار سو پانچ سو سال سے جبکہ یورپ نے یہ یو این اے بنائی ہے دو تین سو سال سے پہلے مجھے ثابت کرو کافروں کے ملک میں بھی کہ فوج فوج سے لڑتی آئی ہے کسی فوج نے عوام کا ایک بندہ بھی نہیں مارا بات سمجھنے کی کوشش کرنا بوڑھا بندہ ہوں یہ فوج فوج سے اسلام میں تو ہے فوج فوج سے لڑے عوام کو بالکل نہ کہو بڑی دہشت گردی ہے بڑا ضولما ہے نحتی عوام پر برس پڑنا اس جہ جیسی دہشت گردی دنیا میں آئے نہیں فوجیں فوج سے لڑتی آئی ہے اسلام میں ہے عوام کو کچھ نہ کہو جو فوج جیت جاتی ہے عوام اس کا ریاہ بن جاتی ہے تابع ہو جاتی ہے عوام کو بھی یہ مارنا بزدلی ہے لیکن کافروں کے مسلک مذہب میں بھی ان کسی ملک میں یہ نہ دکھاؤ کہ عوام سے فوج عوام سے ٹکراتی ہے یہ ویسے کافر ٹکراتے تو آئے ہیں لیکن اتنا نہیں آئے جو آبصور ہیں یہ تو پہلے کے بھی دہشت گرد ہیں لیکن جب اسلامی فوج ان سے لڑتی تھی تو پھر عوام کو کچھ نہ پھر ان کو مجبوراً اسلامی فوج سے لڑنا پڑتا تھا ان کے پیچھے ہونا پڑتا تھا یہ ظالم یہ سورو کہاں کا قانون ہے دنیا کی فوجیں دہشت گرد کہ ادھر آئے مارو عوام تباہ ادھر عوام تباہ پتہ نہیں لگتا یار یہ کیسے انسانیت کے علمبردار ہیں تحفظ کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ان پاگل سورو کا عقل نہیں ہے یا یہ جان کے کر رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی اور پھر خوراک بند اسلح ختم باقی ریکٹ آ رہے ایمان سے کہوئے مجھے یار جواب بھی دیا کرو چھوٹے سے بچے پر بیس جوان مرد اس چھوٹے سے بچے کو مارنے لگ جائیں انہیں عقلمند کہو گے کیا کہو گے پاگل بولے کتے بھی چھوٹے بچے کو تو ایک ہی مرد کافی ہے ایمان سے ایسا کہو تو بیس اوپر چل رہے ہیں پھر بھی میں ان کے ساتھ بیس کے ساتھ ہو کر ان کو مارنے لگ جاؤں ایمان سے مجھ جیسا بھی سور دنیا میں ہوگا سمجھنے کی کوشش کرنا مجھے شوق کے دکھاؤں تجھے عکس تیرا تجھے خوف کے کوئی آئینہ نہ نہ ہو اللہ اقبال فرمند ہے میرے کو شوق ہے میں بھی اتنا لڑتا نہیں میں یادہ تیرا اکث تیک دکھاؤں جی تھی ہے کہیں بلا سور ا بدماش مئی واش اہی درند آئی بوزنے میں تو صرف شیشہ دکھاونے شیشہ نہ ہوئے میں ہو اپنی شکل دکھا دے تردی تو نا گول ڈر تو آئینے کو جو خبردار میری شکل دے سور علی نے میں اپنے آپ کو سمجھی گلا میں کو شیشہ نہ دکھاوی نہ میں لڑ پوس چھوٹا سا بچہ عراق بیس ایٹمی ملک اس پر چل رہے ہیں اور ہماری حکومت بھی ہے ہم تم جیسے ہیں پھر آپ ہی سمجھ لو یہ کون ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایمان سے یہ کتنا پاگل ہے اور کتنا ظالم ہے مجھے تو باتیں اتنا ہیں ان کی بے وقوفیاں شمار کروں تو ساری عمرہ نہیں گن سکتا اور یہ ہماری شامت عامال ہے کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں ایسے پاگل مسلط ہیں ایسے ظالم ارے جو حکومت دیکھو پاگل ہے جو ان کے خلاف بولے کوئی یہ دہشت گرد ہیں یہ تقریب کار ہیں اور یہ جو ہیں ملک کے دشمن ہیں بغا باغی ہیں بغاوت کرتے ہیں ارے پاگل ہمیشہ ہی پاگل ہوتا ہے ارے ظالمو جائز تنقید جائز مشورہ جائز مطالبات یہ عوام کے بنیادی حق ہیں ظالمو بے وقوفوں ہمارے گناہوں کی شام تو جاید عوام جائز مطالبہ بھی کر سکتی ہے جائز مشورہ بھی دے سکتی ہے جائز تنقید بھی کر سکتی ہے یہ عوام کے بنیادی حق ہے ہے کرسیوں پر بیٹھنے والے پاگلوں بے وقوف ہو تم ہمارے گناہوں کی شامات حاکم نہیں ہو بغاوت یہ ہے کہ قوم اٹھ کھڑی ہو جلوس نکالے لڑے کہ تم اتر جاؤ یہ بغاوت ہے لسے ایسا حکمران جو مال کا تحفظ نہیں دیتا قوم کو عزت کا تحفظ نہیں دیتا جان کا تحفظ نہیں دیتا اور خدا کی قسم یہ فرض ہے حکومت پر کہ وہ مال کا تحفظ دے جان کا تحفظ دے عزت کا تحفظ دے اگر یہ نہیں دیتا وہ ظالم ہے واشی ہے لٹیرا ہے ارے درندہ ہے جو کچھ ایمان سے اس کو کہو وہی ہے ہمارے پاس کیا علاج ہے کیا ہم لڑ سکتے ہیں ہمارے پاس ایسی بدماش ظالم لٹریری دہشت گرد جو باوجود سراپا ننگے ہونے کے اپنے آپ کو لباس والا کہہ رہے ہیں پھر ہمارے یہی ہے کہ ہم اس مالک کے آگے ہاتھ اٹھائیں کہ یا الا ایسے پاگل بولوں کتوں سے ہمیں نجات دے دیں ہمارا یہ کام نہیں کہ جلوس نکالیں لڑیں کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے ہماری مادی طاقت ان کے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس ہر باہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں یا العالمین ان کو ختم کر دے یا ان کو ہدایت دے دے تو ہدایت تو معلوم نہیں ہوتی میں بتاؤں یہ شیر کیسے ہیں اخبار مجھے بھول گیا ملتان مجھے درویشوں نے دیا شیخ رشید اور اجاز الحق اور ایک پتہ وطن تین وزیر جو کافروں نے ہولی منائی ہے ہولی ہیں شیر کیسے ہیں ایمان سے ایسے بیٹھے ہیں جس میں جان نہیں ہے تینوں اس شکل میں اور پھر وہ اپنا جو ہے جنو وہ پہنا رکھا ہے انہیں وہ بھی پہن رکھا ہے اللہ تو ہمیں بچا اللہ تو ہمیں بچا یا الہ امین یہ کیسے حکمران ہمارے گناہوں کی شامت ہے مسلمانوں آمال بدل لو لڑکیاں لڑکے سکول سے نکال لو ہماری تکری جو سنتا ہے بیٹیاں بیٹے سکول میں اس کو وہ بہتر ہے سننے نہ آئے اور کھان کھول کر سن لو تم میری بات بدوانی دے رہا پیشیٹ کو دے رہا ہوں کہ ان قریب ایسے بےمان نہ بنو کہ تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور یہی قانون رہے گا یہ بے مان کا عقیدہ ہے مسلمان کا نہیں ہے حالات بدل جائیں گے ہر جگہ زلزلے آئیں گے نہ یہ حکومتیں رہیں گی پیشین نہ یہ بسیں رہیں گی نہ کاریں رہیں گی نہ بجلی رہیں گی نہ آئٹم رہے گا نہ برطانیہ رہے گا نہ امریکہ نہ یورپ نہ یو ای رہے گی یہ تمہارے بیچے نہیں لگ سکتے اب زندگی کا سوچو روزی کا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب جو زلزلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے تم کو بھی بچا لے اب لڑکیاں لڑکے سکول سے نکال لو ان کی روزی کا نہ سوچو ان کی زندگی کا سوچو ایمان سے بہت تھوڑی مخلوق جا کر بچے گی بہت تھوڑی مخلوق اور پھر وہی وہ کوئیں آئیں گے ایک بہت بڑی کامل سے میں نے سنا ہے صاحب ایک کرامت جو دلوں کے راز بتا دیتا تھا میرے تجربے میں اس اس نے فرمایا محمد شفیع ان قریب پھر کنویں آئیں گے یہ مشینری بھی ختم ہو جائے گی ایٹم بھی ختم ہو جائیں گے یہ ظالم لڑکے لڑکیاں نکال کر سکول سے خدا کی قسم یہ نہیں لگ سکتے ایسا وقت قریب آنے والا ہے کہ نہ ہم ہوں نہ یہ معاشرہ ہو کوئی تھوڑے بندے جا کر بچیں گے پھر روزی کا وہ سوچیں گے نہ پیسے خرچ کرو یہ امریکہ سے اوپر بستہ ہوا ہے چمن اف افغانستان میں گیا تھا ہمارا درویش وہاں کھاد بیچتا ہے تو وہ کاپیاں لے آیا بستے باہر سے کلمہ شریف کاپیوں کے باہر بھی کلمہ شریف تو کروڑا روپے کے بستے افغانستان میں امریکہ نے بھیجے ہیں مفت جا رہے ہیں تعلیم کے لیے یار ارے سوچو جو شیطان ہماری حکومت ایسی دشمن ہے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 چپ رہتا ہوں تو جان پر ایمان پر بنتی ہے بولتا ہوں تو جان پر بنتی ہے لیکن جان پر بن جائے ایمان پر نہ بن جائے سور کہتے ہیں جی امریکہ سے ہمیں بچا لیا جی عوام کہتی ہے اس نے بچا لیا جنگ سے بچا لیا اب تیس لاکھ جو چلا گیا وہ کیسے بچو گے ارے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی موت سے تو یہ دنیا کے ظالم بھی نہیں بچ سکتے ایک دوسری بے وقوفی پگلا بولا کتا ہونا بیان کروں میں دنیا کا مجھے ایک یہودی کا غلام ڈاکٹر پروفیسر یعنی یہودی پٹھو میں یہ سمجھتا تھا کہ بش بول رہا ہے کیونکہ یہودی جو ہوتا ہے کافر وہ فنافل فنافی شیطان ہوتا ہے فنافی شیطان یعنی جو بولتا ہے وہ شیطان بولتا ہے اور یہ ہماری حکومت ہے فنافل یہود اور ہماری عوام ہے فنافل حکومت یوں بندہ جو بھی عام میں نہیں کہتا اکثر بندے جو بولیں سمجھو یہودی بول رہا ہے شیطان بول رہا ہے یہ تین چار یہودی غلام یہودی پٹھو پاگل بے وقوف مجھ سے بحث کر رہے ہیں سوچنا اس بات کو بڑی اہم بات ہے ذہن میں رکھنا ایمان کی بات ہے اگر یہ رکھو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا وہ مجھے کہہ رہا ہے جی مولوی صاحب اسلام لائے اسلام آیا کہاں ہے اسلام اسلام کرتے ہو او ہو میں نے کہا اگر اس مجھے طاقت ہوتی تم بیلے بے وقوفوں کو میں قتل کر دیتا لیکن اب تم میری بات کا جواب دو آپ بھی سوچنا بھائی سوچنے کی بات ہے عام بات نہیں کہ عام دماغ کو یہ سمجھ آ جائے گی مجھے یہ بتاؤ کہ موجودہ حکومت قتل کرنا جرم ہے یار مجھے بتاؤ تو اسے مجھے سمجھ آئے قتل کرنا جرم ہے جواب دو گے تو میں بات کہوں گا بھی سمجھ آگے جرم ہے قتل ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہے